ہم نے وفا کے نام پر کیا ہم نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا ہم نے وفا کے نام پر وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فیضا نہیں کیا ہم نے وفا کے نام پر کیا پانی پانی ہم نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا کیسے کہ تجھ کو بھی ہم سے واسطہ کوئی کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا کہنے کیسے کہنے کیسے کہ تجھ کو بھی ہم سے واسطہ کوئی کیسے کہ تجھ ہم سے ہے واسطہ کوئی تم نے تو ہم سے آج تک کوئی گلا نہیں کیا جانے نہیں کے ساتھ مجرمانہ جانے کتنے ہی جبر تھے جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا جانے تری نہیں کے ساتھ हाई हाई جانے تیری نہیں کے ساتھ میں نے لحاظ میں کے باب میں نے بھی یہ شخص کا قرض ادا نہیں کیا تو کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا جو بھی ہو تم پہ متحر نہیں جو بھی ہو تم پہ مترج اس کو یہی جواب دو جو بھی ہو یعنی جو بھی جو بھی ہو تم پہ مترج اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا جو بھی ہو تم پہ دو